اللہ امان الخائفین بھی ہے تو اس میں امان الخوائفین دو لفظ ہے ایک امان امن کا ایک معنی لغت میں سیفٹی اور حفاظت کا ایک معنی کیا ہے ہاں جی امان ان کا انہیں سیفٹی حفاظت فعل اس کا امین یا امن و امان امنا امانتاً امنا یہ سارے اس کا مصدر ہیں اس کے معنی بے خوف ہونا محفوظ ہونا مطمئن ہونا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 اور خائفین کیا ہے اس کے مطلب معنی کیا ہے مادہ خوف سے ہے اس کا اصل مادہ خوف سے خواہ و فا سے خوا فاہ یا خواف ہو خو فن تخوفہ باب تحل سے اس معنی جا رجل عبالعمر رجل عبالعمر کے معنی, کیا اس معنی جو ہے تخوف رض الاوالمرا رج الامرا ان کے معنیٰ کیا ہے ڈرنا اس کے معنی جو ہے ڈرنا خوا تخا یا خاف ہو خوف فن ڈرنا